الحمدللہ للہ والسلام وسلام رسول اللہ قریب قریب ہو جائیں سنت یہی ہے اور جو بھائی ماشاء اللہ وقت رکھتے ہیں دھیان سے سن سکتے ہیں وہ بیٹھیں جن کو کوئی ضروری کام ہے یا بہت نیند ہے یا کوئی ایسا عرض ہے تو بے شک چلے جائیں کیونکہ دین کی بات سننے اور سنانے میں توجہ درکار ہے تمام تر پھر جا کر ربجلال بل والاکرام انعام فرماتے ہیں کہ دین کی بات سمجھ آتی ہے اور سمجھ آنے کے بعد اللہ پاک عمل کی توفیق دیتے ہیں اور پھر عمل اگر سنت کے مطابق ہو تو اللہ قبول فرماتا ہے اور یہ تو موسم بھی ایسا ہے کہ بہار کا موسم ہے رمضان ہے اس میں تو ایمان کا درخت بہت پروان چڑھتا ہے اور بہت آسان ہو جاتے ہیں راستے سرکش شیطان جکڑ دیے گئے جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے اہل ایمان پر رحمت کی بارشیں ہونے لگیں اور پھر ماشاء اللہ قوت اللہ بلّہ تو توحید والے ہیں الحمدللہ بنیادی طور پر یہ عقیدہ جو ہے سب کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاقد ارسل رسولنا بلبئینات ہم نے اپنے رسل کو بئینات دے کر بھیجا ان کی قوموں کی طرف بین اس دلیل کو کہتے ہیں جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو جو ایسی دلیل ہو کہ ظاہر باہر دلیل ہو برہان ہو قاتے ہو سمجھنے والے کو کوئی دقت محسوس نہ ہو وہ ان معمول کتاب اول اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا اور میزان کو سب انبیاء و رسل کے لیے حل کتاب کا لفظ بولا اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی ایک ہی ہے بنیادی طور پر شریعتوں کو قوموں کے اعتبار سے بدلا جاتا رہا اللہ نے کامل و اقمل شریعت کو نازل فرمایا والمیزان یہ میزان سے مراد شریعت مطالعہ یہ یقوماً ناس بل تاکہ لوگ انصاف کو قائم کر لیں کتاب کی روشنی میں شریعت کی روشنی میں بینات کی بنیاد پر انبیاء اور رسل پر ایمان لاتے ہوئے اس مقصد کو پورا کریں جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا, کیا مقصد ہی صرف یہ ہے پیدائش کا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں ایک اللہ کی خالص ہو کر تو پھر ہمارے تمام زندگی کے اجتماعی اور انفرادی امور اسی ایک قطب کے گرد گھومنے چاہیے یہی محور ہونا چاہیے اگر یہ محور ہے تو غلطیاں اور کوتاہیاں بھول چوک سب معاف ہے اللہ کی طرف سے مہربانیاں اور اگر محور ہی نہیں رہا دنیا محور بن گئی یا اور کوئی بت دل میں محبت اور تعظیم پکڑ گیا تو پھر بربادی تو پھر ما با ان کتاب و میزان ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو ناول کیا یہ یقوم ناسدل قسط تاکہ لوگ انصاف پر اپنے آپ کو دنیا کے اندر قائم کر لیں دنیا میں انصاف کا دور دورہ ہو جائے وہ ان زل اور ہم نے لوہا ناول کیا سی ہی بخس الشدید و منافی اس کے اندر بہت قوت ہے جنگ کی اور دوسرے نفے بھی ہیں انسانوں کے لیے ولی عالم اللہ میں رسول بلغیب ان اللہ کبھی عزیز رب الجلال والاکرام نے یہ لوہا اس لیے نازل کیا اور یہ کتاب اور نظام اس لیے نازل کیا اور رسول کو بینات دے کر اس لیے بھیجا کہ وہ جانچ لے امتحان لے لے کہ کون رب الجلال والاکرام اکرام کے دین کا مددگار بنتا ہے کون رسل کے ساتھ اس دعوت کے میدان میں لوہا لے کر کھڑا ہوتا ہے بیدینات کے ساتھ کتاب کے ساتھ اور میزان کے ساتھ یہ دعوت پھیلانا ہے اور اس راستے میں دعوت کے جھاڑ اور جھنکار کو لوہے سے صاف کرنا ہے اور وہ کون ہے وہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں تباوید تعاون کسے کہتے ہیں ما ماڈن وراز یا بالک جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کیے جانے سے راضی ہو یہ تواوی جب لوگوں کو اپنا بندہ بنائے ہوئے ہیں تو یہ کب برداشت کریں گے کہ انبیاء اور رسم کی دعوت جو ہے وہ معاشرے میں اٹھ کھڑی ہو اور یہ پکار لگا دی جائے کہ اللہ نے سب انسانوں کو اپنی مخلوق بنایا اور آغاز پیدا کیے کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی سے اپنی بندگی کروائے بس بندگی کا حق صرف پیدا کرنے والے کو پہنچتا ہے جو انہیں سنبھالنے والا بھی ہے اور جو انہیں موت کے بعد امتحان کرنے والا بھی ہے جس نے جنت اور جہنم پہلے سے تیار کر رکھی ہے تو میرا موضوع جو مجھے دیا گیا وہ یہی تھا جہاد کیوں اور کیسے تو یہ جہاد لازمی ہے اس دعوت کے راستے میں جو لوگ اپنی عبادت کروانے والے ہیں وہ چوکھٹ لگائے بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں کہ صرف خود اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اپنی عبادت کرنے کا انہیں چسکا پڑ گیا اور اس سے وہ لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو کر لوگوں کو حیوانوں کی طرح ہانک رہے بلکہ وہ اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کہ یہ ان کی پگڑی کو اچھالنے کا باعث ہے اسی لیے لوہا نازل کیا گیا اور انبیاء علی مسلاط وسلام نے اس لوہے کو استعمال کیا یا نبی ابھی آئے پڑی جا کفار والمنافقین منافقین واہ کفار و منافقین سے جہاد کرو اور اس جہاد میں خوب شدت اختیار کرو یہ خیر کے لیے ہے ورنہ انبیاء و رسل تو اللہ کی رحمت بن کر آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کا نام تو رحمت اللہ عالمین ہے یقینا معلوم کے لیے یہ لوہا ضروری ہے اس کے بغیر وہ باز نہیں آتے وہ لوگوں کو اپنی بندگی کروانے سے نہیں رکیں گے جب تک ان کے سر کاٹ نہیں دیے جائیں گے اور لوگ آزاد نہیں کر دیے جائیں گے پھر لا فی اقرا فدین فدین میں کوئی زبردستی نہیں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا مگر زبردستی کافر بھی نہیں بنانے دیں گے جب قوت ہوگی ہمارے پاس استطاعت ہوگی تو ہم پر فرض قرار دیا گیا کہ کسی شخص کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آزاد نہ چھوڑو من رہا من کو من کرن فل فلم یس کب لسانی فعلم یستے کبھی فل یہ سارے جو درجات ہیں یہ مومن کے لیے ہیں کہ وہ رب الجلال والاکرام کی زمین پر اللہ کی رحمت ہے اور جہاد اسی لیے ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ جین آمن ہوں یو فی النفی سبیر اللہ واللہ اللہ جین کاطل النفی سبیر کافر تعبت کے راستے میں لڑتے اہل ایمان اللہ کے راستے میں لڑتے تو ہمارا جھنڈا ہمیشہ واضح طور پر توحید کا جھنڈا ہونا چاہیے صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کئی طرق کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ کہ من تہ من پاک الطح کا رائے ال امی جو اندھے جھنڈے کے نیچے کتاب کرتا ہے تھا پتلۃ اس کی موت جاہلیت کی موت بالکل واضح طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کیوں ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے ہمارا ہدف کیا ہے کیا ہم اس ہدف کے ساتھ جڑے ہوئے جو اصلا ہماری زندگی کا ہدف ہے کہ مما خلط الجن کہ ہماری ساری کی ساری یہ کوششیں اور اگر جان بھی چلی گئی تو یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں اور اس دعوت کو لوگوں تک پہنچا دیں اور اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ وہی ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور سب انبیاء اور رسول کا یہی طریقہ ہے کیونکہ ماہ تم اللہ کی تقدیر بیان کرو اپنے منہ سے بھی اور اپنے عمل سے بھی تمہاری اجتماعیت اور انفرادیت اس بات پر بین ثبوت ہو کہ تم اللہ کے سوا بڑا کسی کو نہیں مانتے جب اللہ کی بات آتی ہے تو سب بڑے چھوٹے ہو جاتے سب باتیں ہیچ ہو جاتی ہیں مگر کس طرح علامہ ہدا تم جس طرح مالک تمہاری رہنمائی کرے اپنی مرضی سے نہیں اور وہ رہنمائی کہ اللہ ہر ایک کو کرتا نہیں رسل اور انبیاء دیا ہے رہنمائی کے لیے علیہ مسلط وسن تو جہاد جماعت کے ساتھ ہے پہلے ایمان کو جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا گیا ید اللہ مَعَ الجما اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے جہاد جماعت کے ساتھ ہے اکیلے نہیں ہے یہ اجتماعی یا عبادت اور اجتماعیت میں غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں لا تک می امتی اللہ دلا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی ایک فرد میں کمیاں کوتاحیاں آختہ حقیٰ کے علماء میں علماء کبار میں کیا خوب کہا کسی عالم ربانی نے کہ شکر ہے کہ ہمارے علماء سے اختہ سرد ہوئی غلطیاں ہوئی ورنہ لوگ علما کی عبادت کرتے غلطی خطا اور نشان یہ انسان کی کمزوریاں اور جب جماعت کے ساتھ کام ہوتا ہے تو اس میں اس کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ اہل ایمان ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور قرآن و سنت کی بات پر وہ لوگ جو ہے رک جاتے ہیں اس عمل سے جس کے اندر قرآن و سنت انہیں روکنا چاہے اسی لیے عمر کے بارے میں ربی اللہ تعالی عنہ ہوم بخاری نے یہ کہا یعنی روایت نقل کی کہاں وقافا وہ وقف کرنے والے تھے قرآن و سنت پر اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ دیگر اما نے کہا اصل ان العمر جو ہے اصل جو حاکم ہے وہ علماء ہے کیونکہ ان کے پاس امانت ہے وہی اور یہ ایک, ایک مسلمان حاکم کے لیے ایک مسلمان امیر کے لیے اپنے دلائل کی بنیاد پر حاکم ہے اس پر اور اسی لیے امام بخاری نے کہا اس باب کو باندھتے ہوئے کہ لا تزال الناس لا تزال تال فتم بن امتی ظاہرین الحق ایک گروہ میری امت میں ہمیشہ حق پر غالب رہے گا کہ یہ اہل علم ہے کیونکہ وہ جہاد اور کتال یقاتمون کا بھی ذکر آتا ہے مختلف روایات ہیں کہ یہ کتال کرتے رہیں گے تقوم تقوم حتیہ کہ قیامت قائم ہو جائے اس وقت تک کتاب کرتے رہیں گے جب تقیسہ علیہ صلاح السلام کا نزول ہو جائے تو یہ کتال کرنے والے علم کی روشنی میں کتاب کریں جماعت کے ساتھ کتاب کریں اور علم کی روشنی میں کتاب کریں وہ کتاب جو علم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے جو وحی کی روشنی میں نہیں کیا جا رہا وہ کتاب نہیں ہے وہ تو صرف لڑائی ہے اپنی مرضی کی لڑائی اس کا تو جھنڈا اندھا ہے وہ جھنڈا واضح طور پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہے جس کے نیچے جمع ہونے والے لا الہ الا اللہ کی روشنی میں ہر قدم اٹھانے کے لیے زبردست حساس لوگ پائے گئے ہیں یہ نہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بھی جہاد اور کتاب ہو گیا اللہ کے راستے میں نہیں جب نیچے جمع ہونے والے وہ لوگ بھی ہیں جو رب الجلال بل اکرام کے دشمن ہیں شرک کے نظریات کھلے طور پر نہ صرف یہ کہ رکھتے ہیں بلکہ ان پر فخر کرتے ہیں تو پھر یہ خام اللہ کے دین کے ساتھ ایک دھوکہ ہے تو کتاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کتاب فی سبیل اللہ اور تعاون جو اپنی عبادت کروا رہا ہے اور تماغی جو لوگوں کو اپنا بندہ بنا رہے ہیں ان کا سر توڑنے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کو آزاد کروانے کے لیے اگر ہم دفاعی جنگ بھی کر رہے ہوں تو وہ دفاع اسی لیے ہوتا ہے کہ اہل اسلام کو کفر سے بچا لیا جائے دفاع میں لڑا جائے تاکہ یہ قائم رہے دنیا پر اللہ کے دعا کن تم خیرہ امت اخرجت اللہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے تم اس بات پر نکالے گئے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو برائی سے منع کرو تو امن اب اور اللہ پر ایمان کے تمام جو کام ہیں یہ لوگوں تک پہنچا دو بیان کر دو کہ ایمان کسے کہتے اپنے عمل سے اپنے قول سے بھی تو اس امت کو بچانا دفاعی جنگ اسی لیے اور کتابیں نکایا بھی اسی لیے یہ کتاب جو اس وقت مجاہدین کرتے ہیں چھپ جاتے ہیں پھر نکلتے ہیں زخم لگاتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں جو ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا یہ بھی اسی لیے ہے کہ کفر دنیا کے اندر اتنا نہ چھا جائے کہ اہل ایمان کی دعوت کو بجھا کر رکھ دے تو کتاب ایک ضروری بات ہے کتاب کے بغیر چارہ کار نہیں ہے جب تک دنیا میں کفار موجود ہے جب کفر نہیں رہے گا پھر کتاب بھی نہیں رہے گا جب عیسائی صلاحت و اسلام ناول ہوں گے تمام لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام ہی اسلام ہو جائے گا پھر اللہ خوشبودار ہوا چلائے گا اور سب اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی پھر شرار الناس پر قیامت قائم ہوگی اس وقت کتاب ختم ہوگا اس سے پہلے یہ کتاب ختم نہیں ہو سکتا جب تک بھی استطاط ہے اہل ایمان میں استطاعت نہیں ہے تو وہ مجبور ہے وہ تو اللہ کے دین میں آسانی ہے کہ سب تک اللہ مستتا در اللہ سے جتنی استطاط ہے پھر استطاط نہیں تو استطاط کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ کفر کے سامنے کھڑے ہو کر اہل ایمان جو ہے وہ ایمان کا جو ہے ترجمانی کا حق ادا کرے مگر اس معاملے میں ایک بہت بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں جو تاریخ ہمیں سکھاتی ہے جو غلطی ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو اسلام کا انکار کرتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کو خدا و ابی و بمی نبی نہیں مانتے ان کے معذہ سفس اللہ, اللہ کارتون بناتے ہیں ان کو گالی نکالتے ہیں اگر صرف وہی لوگ ہوتے تو کام تو بہت آسان تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہمارے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جو کلموں پڑھتے ہیں جو کتاب میں بھی بعض اوقات ہمارے ساتھ ہوتے بہت سے اللہ والے اعمال میں ہمارے ساتھ ہوتے وہ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے شرف اور کفر کے عقائد ان کے اندر صرف موجود نہیں ہے وہ ان پر فخر کرتے ہیں اور یہ ان کی پہچان ہے اور وہ وہ ہیں جو کہتے ہیں حاضہ بل یہ اللہ کے لیے ہے ان کے اب ہاذہ علی شرا اور یہ شریکوں کے لیے اللہ والے اعمال بھی کرتے ہیں اور وہ اعمال بھی کرتے ہیں جو شرک و کفر ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی جاری ہے پیروں فقیروں سے استخارے کروا کے علم وید کے دعوے داروں سے جو کچھ ملتا ہے اس کے مطابق یہ اگر زتاب کا مالک اکٹھا گیا تو وہ بھی لٹا دیں گے جہاں تیر کہے گا کیونکہ تیر کا حکم جو ہے اللہ کا حصہ شریکوں کی طرف نہیں جائے گا شریکوں کا حصہ اللہ کی طرف چلا جائے گا یہ قتال میں بھی کبھی آپ کے ساتھ ہوں گے یہ نماز میں بھی کبھی آپ کے ساتھ ہوں گے آپ تو اعتکاف میں چند آدمی بیٹھیں گے یہ شہر اعتکاف لگائیں گے اور ٹی وی اور ریڈیو پر آ کے سر عام یہ جراث کریں گے تو قرآن اور حدیث کو کھول کر شرک اور کف کے لیے اس کو دلیل بنانے کی پلیز جفارت کریں گے سر عام پھر یہ جب قتال اور جہاد میں ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہمیں دھوکا لگ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تو یہ اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں اور اس سے مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی ہے اور بہرحال افباب تو ضروری ہیں اللہ رب العزت نے اسباب کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے یہاں تو کوئی شرک انہوں نے نہیں کیا یہاں تو قتال کا معاملہ ہے کیوں نہ ان کے ساتھ مل کر قوت کو بڑھایا جائے تو کے نزدیک تو یہ بھی کلمہ پڑنے والے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں جو اللہ کی کتاب کو محفوظ نہیں مانتے جو صحابہ میں سے اکثر کو کافر کہتے ہیں جو اپنے آئمہ کو معصوم کہتے ہیں جو ہر قبر پر اور ہر مڑی پر جھک جاتے ہیں اور غیر اللہ پر توکل کرتے ہیں غیر اللہ کی تعظیم اس طرح کرتے جس طرح اللہ کی کی جاتی غیر اللہ سے محبت اس طرح کرتے جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے اور جو جس کے دل میں مستقل محبت غیر اللہ کی ہوگی اللہ کی طرح مستقل عظمت غیر اللہ کی ہوگی اللہ کی طرح اور جس کے دل میں غیر اللہ پر تبکل ہوگا شریعت متحرہ میں وہ خالص کبھی نہیں ہو سکتا عمل میں اس کے عمل میں وہ حصہ ہوگا استابوت کا لازمی طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے سورہ زمر میں اس رجل کی جو ایک شخص مل رجول ایک کا غلام ہے آقا کا اس کے لیے آسانی ہے اپنے آقا کی تاب داری کرے اسے خوش کر لے ایک وہ ہے ہی شرا کاؤ اس کے کئی آکا ہیں اور آکا بھی ایسے کہ ایک دوسرے سے تنازع رکھنے والے اختلاف رکھنے والے ہر جفت ابیانی مسالہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ کبھی بھی اتاش کے اندر ایک راستہ نہیں چل سکتا اور یہ تناقض کا اضطراب کا اور انتہائی پریشانی کا شکار رہتا ہے یہی مشرک کا حال ہے کہ وہ کبھی اللہ کے عمل میں آپ کو بڑھ کر عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ہم نے یہ کام کیا ہم سے یہ غلطی ہوئی ہم نے اللہ کے لیے قتال کیا روس کے خلاف مگر نو جماعتوں میں سے تین جماعتیں قبر پوج تھی اور پھر یہ نتیجہ نکلا کہ قبر پوج شخص جو ہے وہ ہاتھ وقت بنا شکت اللہ مجددی اور اس کے بعد اس نے امریکہ کی چاکری کا کھل کے عہد کیا اور ظاہر شاہ کو اپنا حاکم مانا تو تب ہمیں ہوش آئی کہ ہم نے کیا کیا سب سے پہلے حکمت یار جدا ہوا اے احکاس کہ ہم پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوش کرتے کہ اس کے کتنے بھی اعمال ہو یہ کتنا بھی جہاد کرے اور قتال کرے کیسی بھی تعزب پڑھے یہ کتنا بڑا شہر ہے ثقاف لگا دے جب یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ شرک کرتا ہے شرک کا اس کا عقیدہ ہے یہ ہمیں اعتراف ہے تو اس کے سارے اعمال ہمیں امال نظر نہیں آنے چاہیے اگر یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ کبھی قرآن میں یہ بات نازل نہ کرتا لشرف لابی کا ملون کوئی انبیاء والے اعمال بھی کر سکتا ہے علیہ الحماصلہ ہر جد میں کوئی امت وہاں تک کب پہنچ سکتا کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا اگر یہ بھی بال فرض محال شرک کا ارتقاب کر بیٹھتے تو ان کے انبیاء والے اعمال سارے ہبت ہو جاتے نہ کہ یہ کہ شرک ان کے لیے توحید اور اسلام بن جاتا ہے اور نبی علیہ صلاحت وسلام کو بھی فرمانے ان اشرف تلیات بطنع امن سنتے رہتے ہیں. یہ کیوں کہا یہ اسی لیے کہا کہ ہم آمال آم سے دھوکا کھاتے ہیں اور اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ اگر آج ہم نے ان کو بلا لیا تو یہ جہاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے سٹیج پر بلا لیا یہ ہم نے سیاست کے اندر مسلمانوں کو کوئی نمائندگی دلوانے کے لیے کیا اس واسطے ہم نے یہ تا کیا ہے تو یہ سارے صرف پر ہمیں اچھی طرح معلومات حمد اللہ متعدد کو بھولے نہیں ہم ان لوگوں کے صحت بالکل نفرت کرتے ہیں مگر اس وقت تقاضا یہ ہے حالات کا کہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے قوت کا مظاہرہ کیا جائے اور اس تعوت کو اتارنے کے لیے وقتی طور پر ان کو اپنے اندر اور خود ان کے اندر شامل ہو جایا جائے اور ساری برکات اٹھ جاتی ہیں پھر اہل توحید کی مسجدوں میں یہ تقریریں کرتے ہوئے اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں عزت والے القاب کے ساتھ انہیں ممبر پر چڑھایا جاتا ہے کیونکہ اس وقت سیاسی دنیا میں اور اس وقت جہادی دنیا میں اتحاد جو ہے وہ ہمارے لیے بہت سے وسائل مہیا کر رہا ہے ہماری قوت کو بڑھا رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہمیں فتح ہوگی یقین جانیے کہ یہ شکست کا باعث تبھی تو ہمیں آج تک اپنا ہدف نہیں ملا یہ مالک کی مہربانی ہے کہ مجاہدین کو اس نے باقی رکھا اور اللہ رب العزت کا غصہ نہیں ہم پر بھڑکا اور اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حالات سے سمجھیں اب ہم بہت کچھ سمجھ چکے ابھی بہت کچھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی ہم سیاسی میدان کے اندر جب जब بلند کرتے ہیں اسلام کا تو سب کو اس جھنڈے میں شامل کر لیتے ہیں صرف اپنی قوت بڑھانے کے لیے ہماری اصل قوت یہ ہے کہ ان تنسر اللہ ینسر کو اقدام अगर اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے اللہ تمہارا مددگار ہوگا اور تمہارے قدم جم جائیں گے بس کتاب اور جہاد میں اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا جھنڈا بالکل صاف ہو توحید پر ہم کبھی سمجھوتا نہ کریں کسی اعتبار سے کسی کا عمل کتنا بھی خوبصورت ہو جب اس کے ساتھ شرک ہے کفر ہے اور وہ اس سے تائد نہیں ہوتا تو اسے خاص کر لیڈر کی شکل میں قبول کرنا یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے پاس قیادت ہو جیسے حافظ ابن ودمیہ راہی محلہ کی حیثیت اپنے وقتوں میں کہ بادشاہ بھی ان کو اس عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ حقیقت میں بادشاہ وہ تھے اور میدان کتاب میں جدھر چاہتے تھے وہ چلے جاتے تھے اور جو چاہتے تھے لوگوں کو کہتے تھے اور رد علیہ بکری میں پڑھیے تو انہوں نے لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھا مارکے سے پہلے تو لوگوں کو شدت کے ساتھ منع کیا اور پھر اس مارکہ میں خود بھی شریک نہیں ہوئے اور کہا کہ سمجھدار کوئی بھی شریک نہیں ہوا اور اس مارکہ میں فتح نہیں ہوئی حتیٰ کہ آفیہ رحمہ اللہ نے لوگوں کو توحید کی بنیاد پر جمع کیا بادشاہ کو بھی لے کر آئے میدان کتاب میں اور اگر بادشاہ نے عین گمسان کے رن کے اندر دی یہ نعرہ بلند کیا یا خالد ولید تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سیکنڈ کے لیے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے یہ بادشاہ ہے وہ نہ ہو کہ اس کی بےزتی ہو یہاں سے ناراض ہو جائے اور کتاب سارے کا سارا رہ جائے اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے یا ان کی بےزتی کر دی جائے بلکہ اسے اسی وقت ٹوکا عالم ربانی کا اتنا روپ تھا کہ وہ پوچھتا ہے کہ فارا کیش ہے اگر یہ حیثیت ہمیں حاصل ہو تو مسلمان جو ہیں ہمارے پیچھے آنے والے ہمیں ان کا امتحان لینے کی اجازت نہیں ہم انہیں توحید بتاتے چلے جائیں کیا اس مسجد میں جو ہے اس کا امتحان لیا جائے گا عقیدہ کیا ہے کیا مانتے ہو نبی علیہ صلاحات والسلام کے بارے میں کمروں والے کے بارے میں کیا نہیں جب آپ کے پاس ممبر ہے آپ کے پاس ماشاء اللہ یہاں پر مسلح ہے تو آپ ان کے عقائد کی صلاح کیجیے جو آ گئے جو آئے ہیں ان وہ معان تو نہیں ہے نا. وہ زدی اور ڈٹے ہوئے نہیں ہیں اگر کوئی ایسا شرارت کے لیے آیا تو اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے گا تو ہمارے پاس جب ترجمانی کے لیے الحمدللہ مواقع موجود ہیں تو پھر اور بات ہے مگر جس وقت ہم نے ان کو ترجمان مان لیا اور ان کو بھی اسلامی رہنما ہونے کا تاثر ہم نے قوم کے اندر دے دیا تو یہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا یہ کتمان حق ہو گیا ومن اظلم ممن من اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ سے آئی ہوئی شہادت جو اس کے سینے میں محفوظوں سے چھپا یہ حق تھا کہ یہ بیان کر دیا جاتا یہ ان کے ساتھ بھی ہمدردی تھی شاید کہ اگر ان کے دل میں کوئی خیر ہوتی تو یہ توبہ کرتے کہ کوئی جہاد جہاد نہیں ہے کوئی کتاب کتاب نہیں ہے جس میں کہ آدمی کا عقیدہ صاف نہیں ہے. اور عقیدے کا آدمی بھی جب تک نیت خالص نہیں ہوگی اللہ کے لیے اس کو بھی عمل قبول نہیں ہوگا اس لیے کہ جہنم سب سے پہلے تین آدمیوں سے بھڑکائی جائے گی ایک وہ شخص جو قرآن کا عالم تھا مگر اس نے قرآن کا علم پڑھا اور پڑھایا اس لیے کہ لوگ اسے عالم کہیں اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا کہ تم نے قرآن میرے دین کے طور پر سیکھا اور سکھایا بلکہ تو نے تو قاری کہلانا چاہا ان لوگوں نے تجھے کہہ لیا کا تو جھوٹا ہے فرشتے بھی اس کی تقدیف کریں گے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرا وہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا ہے جو اس لیے قتل ہوا کہ لوگ اسے جراٹ والا آدمی کہیں بہادر کہے اس کی بھی جزا دنیا میں ختم ہو گئی وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور تیسرا وہ سخی جس نے سخی کہلانے کے لیے خیرات کی ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ حدیث پوچھی گئی وہ احمد میں یہ روایت ہے دیگر کتب میں بھی ہے شخل مانی رحی نے اس کو صحیح قرار دیا ترغیب ب ترغیب نے کہ ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا گیا کہ ہمیں وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے خود نبی علیہ صلاح اسلام سے سنی ہو آپ نے اسے سمجھاؤ اور آپ کے سینے میں وہ محفوظ ہو تو انہوں نے کہا میں وہی وہ بیان کروں گا اور یہ کہنے کے بعد انہیں بے ہوشی سے تاری ہو گئی پھر دوبارہ ہوش میں آئے پھر یہ کہا کہ میں بیان کروں گا اور میں اور نبی علیہ السلاۃ اسلام اس گھر میں اکیلے تھے تیسرا کوئی نہیں تھا پھر بیہوشی کاری ہوگی بیہوشی کے قریب ان پر وسیع کیفیت آئی پہلے سے زیادہ حتیہ کہ تیسری دفعہ ابو حرارہ گر گئے رضی اللہ تعالیٰ منہ کے بل انہیں اٹھایا گیا انہیں تکیا دے کر بٹھایا گیا تب انہوں نے اپنے چہرے سے پسینہ وغیرہ صاف کیا اور یہ حدیث بیان کی جب یہ معاویہ کے سامنے بیان کی گئی رضی اللہ تعالیٰ نے تو حاقے میں اسلامی کا یہ حال ہے کہ معاویہ اتنا روئے, اتنا روئے اتنا روئے اسی روایت میں موجود ہے کہ لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ آج معاویہ نہیں بچتے معاویہ ختم ہو جائیں گے اور انہوں نے سوچا کہ یہ حدیث بیان کرنے والے نے کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا تو اخلاص اخلاص کے بعد یقیناً بلکہ اخلاص سے پہلے توحید اور توحید کے ساتھ اخلاص اور اخلاص سے پہلے توحید اور توحید سے پہلے اخلاص لازم و منظوم ہے اور پھر اس طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم علما سے رابطہ پھر یہ کتاب جو ہے اس میں اللہ رب العزت کے فرشتے بھی نازل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا اور رسوا نہیں کرے گا اہل کف کبھی بھی ان کے سامنے نہ ٹک سکیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف توحید کے سامنے ٹک جائے اللہ رب العزت نے توحید کے اندر وہ زور رکھا ہے کہ ساری کائنات اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر قائم ہے ساری کائنات عقل والوں کے لیے یہ سبق ہے کہ تم اللہ کو اس طرح مان لو جس طرح زمین و آسمان سورج اور چاند ستارے اور سیارے ہوا اور فضا اور جس طرح تمہارا اپنا دل اور دھڑکنے والا دل اور جھپکنے والی آنکھیں اور دوران کرنے والا خون ایک الح کے رکن پر چل رہا ہے تم بھی اس کے سامنے سر جھکا دو تو یقیناً یہ تواویب کے ساتھ جنگ ہے ہاں ایک مسئلہ جو ہے اس کے بعد میں ختم کرتا وہ یہ بڑا معروف مسئلہ ہے لوگوں کے اندر اس پر بہت بحث ہوتی ہے کہ کیا مشرک سے مدد لینا جائز ہے مشرک کے خلاف کافر سے مدد کافر کے خلاف بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے راج قول تو یہی ہے کہ مدد لینا ناجائز ہے مگر جو جائز قرار دیتے بڑی سخت شروط کے ساتھ جائز قرار دیتے سب سے بڑی شرط کیا ہے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ تاغوت کی پہچان نہ کھو جائے وہ نہ ہو کہ مدد لیتے لیتے تاوت کی پہچان ہی آدمی کے اندر باقی نہ رہے اور وہ تعوت سے مدد لینے پر رسالہ لکھ رہا ہو کہ ہم تاوت سے مدد کیوں لیتے ہیں اور اس پر دلائل کے انبار جمع کرنے کے بعد یہ کہہ رہے پاکستانی فوج بھی تو کلیما گو ہے نا ان پر بھی جہاز فرض ہے ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں کیا ہر جب تم نے انہیں مسلمان کر دیا پھر تابوت کیوں کہتے ہو پھر تو تمہارا یہ عنوان غلط ہے تعبوت سے مدد لینا جب وہ کلمہ و مسلمان ہے کسی درجے کے بھی تو پھر تعبت سے مدد لینے والا باپ جو ہے یہ تم نے غلط کھولا خلط مبحث ہو گیا یا تو تعوت کو ہو یہ تو بہت بڑی خیر ہے اگر تابوت مان لو تعوت مان کر مدد لو گے تو انشاءاللہ تمہیں بہت جلد سمجھ آ جائے گی کہ اپنے سے طاقتور تابوت جب کہ ہم چونٹی ہو ہاتھی سے مدد لینا جائز نہیں ہوتا ہاتھی جس وقت چاہتا ہے چونٹی کو مسل دیتا ہے تعوت سے مدد لینے کے لیے علماء نے جو شرائط اور زیادتیں مقرر کیے ہیں ان کا ملخص یہ ہے کہ تعاوت کی گردن تمہارے ہاتھ میں ہو جس سے مدد لے رہے ہیں خود دام بنا کے لے جاؤ ڈاکٹر اور نرسیں بنا کے لے جاؤ یہ نہیں کہ تاوت کی چنگل میں تم ہو طاقت کے اعتبار وہ جب چاہے تمہاری دین اور دنیا برباد کر دے تو یہ اسی لیے ہوا کہ ہم نے وہ کام کیا جو کسی اعتبار سے جائز نہیں تھا ورنہ کم از کم تاوت کی پہچان تو ہمارے اندر باقی رہتی اور اس کی پہچان باقی تو ساری خیر باقی اللہ تبارک مطالعہ مجھے اور آپ کو کہیں سنے میں سے حق بات سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس پر جم جانے کی توقی